الحمد اللہ رب العالمین اما بعد و سلاۃ وسلام کا نور اللہ اسلامی بھائیوں نغمات رضا سلسلے میں ایک بار پھر حاضر ہیں پچھلے کلام کے کچھ اشار باقی رہ گئے تھے ایک سفر تھا جو ادھورا چھوڑ دیا تھا کچھ یادیں تھیں جو پیچھے چھوڑ آئے ہیں کبھی تو صحرائے عرب میں کبھی عرب کی یاد تھی اور کبھی گلستان کلام بھی کمال کا ہے اور میرے میچے اس کا مطلب بھی کمال کا ہے اسی کلام کے چند اشار سننے ہیں. دوبارہ تیار ہو جائیے بیا عرب ارب صحرائے اور گلستان عرب کی یادوں میں اپنے آپ کو گمانے کے لیے میچے میٹھے اسلامی بھائیوں اسی بہار میں اسی وزن پر اور اسی یو سمجھیے کہ میں ایک اور کلام آلادرت نے لکھا لیکن اس کے اندر جو ایک شعر ہے وہ نارملی اس کلام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور کمال شعر ہے درس نظامی کے دوران بھی اس شعر کو باقاعدہ درجوں میں پڑھایا گیا اور کچھ عربی پرانی کتابوں کے کچھ اشار پڑھا کر بتا کر سمجھایا گیا کہ وہ اشار جو عرب کے دور کے شعرا کا کمال سمجھے جاتے ہیں آلہ حضرت کا یہ شعر ان تمام بڑے بڑے شعرا سے بہت آگے اور وراورا ہے جو لوگ شاعری کو سمجھتے ہیں وہ اس شیر کی خاصیت کو اور اچھے انداز سے جانتے ہیں اور وہ شیر بھی کمال کا ہے لکھتے ہیں حسن یوسف پہ نام مردان سلسلہ اس شیر پر ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے ایسی کیا خاص بات ہے پہلے تو اس شعر کا نارمل مطلب سمجھ دیجئے پھر جس میں تقابل پھر جو اس میں کمپیرزن آلہ حضرت نے بیان کیا ہے جب آپ وہ سنیں گے تو عقل بھی حیران ہو جائے گی اس شعر کا مطلب کیا بنتا ہے حسن یوسف یعنی حضرت یوسف علیہ السلات کا حسن جو ہے اس پر کٹی زنا زنا مصر میں زنا یعنی عورتوں کی انگلیاں انگوشت کہتے انگلیوں کو زنا کہتے ہیں عورتوں کو یا مراد کیا ہے آپ نے وہ واقعہ شاید سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام جب مصر کی خواتین کے سامنے آئے زلیح نے بلایا ایک پورا طویل واقعہ ہے تو عورتوں نے آپ کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی ایسے آپ تھے لیکن نبی پاک کا کمال کیا ہے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مرد عرب آقا آپ کے نام پر تو عرب کے بڑے بڑے مرد جو ہیں اپنا سر کٹانا فخر سمجھتے ہیں یہ تو ہو گیا شعر کا مطلب نبی پاک کی شان بیان کرنا کہ ایک طرف اس نے یوسف ہے ایک طرف نبی پاک کا نام پہ لوگ کس طرح واری واری ہیں اب ذرا شعر کی تھوڑی سی باریکی میں جاتے ہیں اس کی مزید خوبصورتی میں جاتے ہیں اب ذرا شیر کو سمجھیے میٹھے اسلام میں لکھا ہوا ہوگا تو آپ کو میری بات اور اچھی انداز سے سمجھ آئے گی حسن یوسف پہ کٹی مصر میں زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانوں کو ذرا دیکھتے بھی رہیے گا تو بات سمجھ آئے گی پہلا لفظ کیا ہے حسن ٹھیک ہے حسن کسی کو دیکھ کر کوئی واقعی دیوانہ ہو سکتا ہے مگر یہاں حسن نہیں ہے یہاں فقط نبی پاک کا نام ہے دیدار نہیں ہے ذرا سمجھیے گا کمپیرزن اچھا حسن کس کا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کس کا ہے نبی پاک علیہ کا دو, دو چیزوں کا کمپیریزن تابل ہو گیا حسن نام یوسف اور پیارے آقا علیہ السلام تیرے نام پر ٹھیک ہے اچھا آگے کٹی آپ جو سمجھدار ہیں اردو کو سمجھتے کہ ایک ہوتا ہے کاٹنا اور ایک ہوتا ہے کٹ جانا کچھ ہوتی ہے ڈیلیبریٹلی کچھ ہوتے انڈیلیبریٹلی دانستہ اور غیر دانستہ اختیار میں نہیں اور کٹ گئی ٹھیک ہے نا اور کاٹنا جو ہے نا وہ بہت ڈفیکلٹ ہے کسی چیز کو اپنے جسم کے کسی حصے کو کاٹناٹ تو اچھا کٹ گئی نا یہاں کٹاتے ہیں اچھا, ایک بار کٹی تھی. کٹاتے کا مطلب ہے باری باری بہت سارے لوگ دنیا بھر میں یہ کام جاری اور جاری رہے گا قیامت تک تو یہ کمپیریزن ہو گیا ٹھیک ہے دوبارہ آتا ہوں حسن یوسف کٹی تین کمپیریزن ہو گئے تین تک ہو گئے انگوشت انگلیاں ٹھیک انگلیا ہے وہاں انگلیاں ہیں یہاں سر کٹاتے ہیں یہاں سر ہے انگلی کاٹنا آسان انسان زندہ رہتا ہے سر کٹنے کے بعد بچتا نہیں کوئی جان دینا ہوا نا یہ تو چوتھا کمپیریزن چوتھا تکابل. سر اچھا اب آگے چلتے ہیں کٹی مصر میں کہاں کٹی مصر میں آپ, آپ تھوڑا سا جو تاریخ کو جانتے ہیں مصر کی نسبت عرب کے جو لوگ ہیں نا ان کی شان اور آلہ ارفا اچھا مصر کی پا پانچواں کمپیریزن ہو گیا مصر کی کون تھی وہ عورتیں تھیں زنا اور یہاں مردان عرب اس سے مراد یہ ہو گیا کہ عرب کے وہ شہ سوار عرب کے وہ باوقار مرد جن کی عقل و دانش جن کی فراست کے چرچے ہیں مگر آقا آپ کا نام آتا ہے تو سر کٹانے میں پیچھے نہیں رہتے ہیں اپنا سب کچھ قربان کرنا اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں اور یہ عمل جاری ہے وہ ایک بار ہوا تھا آخا ابھی تو آپ کا دیدار کی تو بات ہی نہیں ہوئی ہے آپ کے حسن کا تو ابھی ہم نے تذکرہ ہی نہیں کیا آپ کا نام ہی کافی ہے کہ آپ کے نام پر صدیوں سے لوگ اپنی جان دینا اپنے لیے سب کچھ سمجھتے ہیں کچھ اسی طرح کی بات تو مفتی آزم مستفر ادا خان صاحب نے لکھی نا کہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں پھر, پھر ریپیٹ کرتا ہوں پیار ہو جائے گا اعلیٰ حضرت سے یقین کریں دیوانے ہو جائیں گے آلہ حضرت کے کہ یہ کیا شخصیت تھے ایک شعر پر کتابیں لکھی جا سکتی اور کئی کئی بیانات ہوتے ہیں شعر پر ذرا پھر سوچئے حسن یوسف کٹی انگشت زنا اور وہ بھی مصر کی ٹھیک ہے یہ چھ باتیں ہیں نکالے جائیں تو اور بھی کمپیریزن بن جاتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب کمال کر دیا حضرت نے اب اس تصور میں ذرا اس شعر کو سنیے اور اپنے اپ کو بھی نبی پاک پر اپنا سب کچھ واری واری اور قربان کرنے کے جذبے کو مزید بیدار کیجی۔ حس نے پہ میں کٹی مصر میں انگوشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب حس یوسف یو پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا کٹا تیرے نام پہ مردان عرب کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان میٹے میٹھے اسلامی بھائیوں اگلا شیر اور بڑا ہی سے دینے والا گناہ گارو جھوم جاؤ آل لکھتے ہیں شادی حشر ہے. صدقے میں چھٹیں گے قیدی عرش پر دھوم سے ہے دعوتے عرب سبحان اللہ, اللہ. کی رات کی طرف اشارہ اور کیا خوب اشارہ ہے شادی کہتے ہیں خوشی کو حشر یہاں مراد جمع حشر جمع ہونے کو بھی حشر کہتے ہیں اچھا اب میٹھے اسلامی صدقے. صدقے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کسی کے توفیل کسی کے سدقے ہم کہتے ہیں نا یعنی تفیل میں اچھا اور ان کے سبب سے چھٹنا رہا ہونا دھوم کسے کہتے ہیں چرچے کو کہتے ہیں اور مہمانِ, یعنی کہ مہمان شب اس کے دلہا نبی پاک اسلام عرش پر تشریف لے گئے وہاں دھوم مچی ہوئی تھی اور اسی خوشی میں ان کے توفیل لاکھوں کو جہنم سے آزادی مل رہی تھی اور قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا یعنی معراج کی رات امت کی بخشش کے وعدے کو قیامت کے دن عملی جامع پہنایا جائے گا کیا بات ہے سبحان اللہ میرے میٹر اسلام عزرہ یا تو میراج کی رات کا تصور ہے اعلیٰ حضرت کے اس شیر کے اندر یا میدان محشر کی بات ہے کہ جب میرے آقا تشریف لائیں گے وہ اعلیٰ حضرت ایک اور کلام میں لکھتے ہیں صفے ماتب اٹھے خالی ہو زندان ٹوٹے زنجیریں گناہگاروں چلو نے در کھولا ہے جنت کا گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا۔ خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا کیا شاندار وہ اہتمام ہوگا نبی یہ پاک کی شان جائے وہ محشر کے دن اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ ہم نے دیکھنی ہے حال تو کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی تو اس دن گناہ گار خوشی سے جھوم رہے ہوں گے کیونکہ نبی پاک علیہ السلاۃ وسلام کی اکرام میں میرے آقا کی شان میں آپ کے غلاموں کو آزاد کیا جا رہا ہوگا کیا لکھتے ہیں شادی حشر ہے صدقے میں چھٹیں گے قیدی عرش پر دھوم سے ہے دعوت مہمان عرب شادی حشر ہے صدقے چھٹیں گے قدی ارش پر جھو سے ہے دے ہمارے اہم عرب عرش پہ حضرت ایسا لگتا ہے کسی اسپیکٹ کو کسی جہت کو چھوڑتے ہی نہیں ہے۔ اب ذرا یہ غور کیجیے کہ کمال کی بات کی ہے کہتے ہیں چرچے ہوتے ہیں یہ کملاے ہوئے پھولوں میں کیوں یہ دن دیکھتے پاتے جو بیا با عرب کملاے ہوئے پھول مرجھائے ہوئے پھول حضرت کہتے ہیں جو مرجھائے ہوئے پھول ہیں یہ بھی आपस में باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اگر ہم بھی عرب کے کسی ریگستان میں لگے ہوتے نا وہاں کوئی پھول نہیں مر جاتا وہاں بہار ہی بہار ہے, خزا آتی نہیں ہے یعنی وہ پھول آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ ہم کیوں مرجھائے کاش ہم بھی مدینہ منورہ کے کسی ریگستان کسی بیابان میں لگے ہوئے ہوتے تو وہاں تو ہمیشہ باہر رہتی ہے خوبصورت انداز ہے وہ وہی بات ہے نا عاشق ہوتا ہے نا اس کو ہر خوبصورتی میں اپنے محبوب کی یاد آ جاتی ہے مولانا حسن خان صاحب برادر اعلیٰ لکھتے ہیں نا رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں خارے مدینہ تو کملائے ہوئے ہوئے پھول بھی گویا تمنا کرتے ہیں کہ کاش مدینے کے کسی بیابان کا ہم بھی حصہ ہوتے وہاں تو خزاں نہیں آتی کیا خوبصورت بات ہے چرچے ہوتے ہیں یہ کملائے ہوئے پھولوں میں کیوں یہ دن دیکھتے پاتے جو بیابانِ عرب چرچے ہوتے ہیں اللہ اللہ اگلا شئیر طرح سمجھئے گا تیرے بے دام کے بندے ہیں رئیسان عجم تیرے بے دام کے بندے ہیں رئیسان عجم تیرے بے دام کے بندی ہیں ہزاران عرب میٹی اسلامی میں تُوڑے لفظ مشکل ہیں یہاں بے دام کے بندے یعنی مفت کے نوکر بغیر تنخواہ کے خدمت کرنے والے لہذا کوئی دام ہی نہیں ہے اور رئیسان عجم عجم کے بادشاہ اور بندی کہتے ہیں قیدی کو ہزاران کے ہزار کی جمع ہے اور یہ ہزاران جو ہے وہ بلبل بل کو بھی کہا جاتا یاد رکھیے گا اب یہاں آلہ حضرت کا اس میں کچھ اس طرح کہنا ہے کہ یا رسول اللہ عجب کے بادشاہ ہوں یا عرب کے نواب و رئیس ہوں یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ کے غلام بے دام ہیں کوئی ان کو تنقا نہیں ملتی مگر وہ آپ کے اوپر سب کچھ یعنی بغیر نوکری کے بغیر جس کو کہیں کہ کوئی کانٹریکٹ کے سب بے دھام آپ پر فدا ہیں مرج اور میرے بیٹے آقا اور مفت کے غلام ہو کر بھی اپنے غلامی پر ناز کرتے ہیں دنیا والوں سے تو کچھ مال کی تنخواہ کی امید ہوتی ہے نا آپ کے درکی بے تنخواہ کی غلامی بھی بڑی نرالی ہے کیونکہ حالہ حضرت نے ایک اور جگہ بھی تو سمجھایا ہے نا کیوں جہاں کے تاجداروں خواب میں دیکھی وہ شئے جو آج جھولیوں میں گدائیان درکی ہے ارے یہاں وہ کچھ مل جاتا ہے جو نوکریہ کر کے جو کانٹریکٹ کر کے جو مہانہ کچھ حاصل کر کے نہیں ملتا ایک نگاہ پڑ جائے تو بگڑی بن جایا کرتی ہے یہ وہ در ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں جہاں سے بادشاہوں کو بھی خیرات ملتی ہے آلہ حضرت یہی کانسیپٹ ایک اور جگہ بھی سمجھاتے ہیں نا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں تو کیا بات لکھ رہے آلہ حضرت کے آقا یہ سب آپ کے مفت کے غلام ہونے کے باوجود بھی اپنے اپنی غلامی پر ناز کرتے ہیں اور ہزارہ آزاد اب یہاں اگر ہزاران عرب سے بل بل براد ہے تو جو بلبلوں کی طرح خوشی سے اپنی بے فکری میں مست ہو کر گنگنا رہے ہوتے ہیں یعنی آزاد ہوتے ہیں آپ کی بارگاہ میں قیدیوں کی طرح جم کر بیٹھنے کی شدید خواہش بھی رکھتے ہیں سبحان اللہ حج و زیارت کے موقع پر اس کا نظارہ بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے کہ حضور کے ہزاروں غلام روزے کے سامنے جم کر بیٹھے ہوتے ہلنے دل کا دل نام ہی نہیں لیتے برامدے میں بیٹھ کر گمبد خضرہ کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں کوئی ریاض الجلدہ میں بیٹھا کوئی سرکار کے قدموں میں جم کر بیٹھا ہے خوب ہے قید و غم میں ہم کوئی, کوئی ہمیں چھڑائے کیوں رخصت کافلا کا شور غذ سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں یعنی دنیا بھر کے آزاد غلامی مصطفیٰ میں نبی پاک کے عشق کے قیدی بننے کے لیے بھی تیار ہے اور دنیا بھر کے بادشاہ آقا کے غلام بننا بھی اپنی سعادت سمجھتے ہیں کمال کرتے ہیں آلہ حضرت بھی کیا لکھتے ہیں تیرے بے کے بندے ہیں ر عیسان اجم تیرے بے کے بندی ہیں ہزارہ نے ارب تیر The Isan اسلامی بھائیوں اعلی حضرت نے اس شعر میں بہت شاندار بات کی لکھتے ہیں میٹھی باتیں تیری دین اجم ایمان عرب نمکی حسن تیرا جان اجم شان عرب سبحان اللہ اعلی حضرت یہ کیا لکھ رہے ہیں ذرا سمجھیے گا دین اجم ایمان عرب سے مراد کیا ہے عجم کا دین اور عرب کا ایمان یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عرب و عجم کے آقا ہیں اچھا نمکین یہ حسن کے لیے استعمال ہوتا کہ جس کا نمکین حسن ہو اس کی خوبصورتی ہی ورا ہوتی ہے باتیں میٹھی بڑی اچھی ہوتی ہے میرے میٹھی اسلامی بھائیوں کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اے نمکین حسن والے آکا آپ کی میٹھی میٹھی باتیں بھی کیا خوب ہے اور کیوں نہ ہو آپ عجم کی جان ہیں عرب کی شان ہے قرآن مجید میں ہے کہ جب نبی پاک علی اثرات نے بارگاہ اللہی میں عرض کی اے اللہ یہ غیر مسلم لوگ میری یہ بات نہیں مان رہے کہ تجھ پر ایمان لائیں تو یہ کہنے کا کچھ انداز ایسا تھا کہ اللہ تعالی نے اس جملے کی قسم یاد فرمائی جو اس کے حبیب کے لبوں سے نکلا آئیے سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے پچیسویں بارے میں سورہ ذخرف کی آیت نمبر اٹھاسی میں کیا ارشاد فرماتا ہے آئیے سنتے ہیں بسم اللہ عمی ہی قوم اللہ منو سبحان اللہ سبحان اللہ ترجمہ کنظری ایمان مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ذرا بات سمجھیے تو صحیح کہ رب نبی پاک کے ان الفاظ کی قسم ارشاد فرما رہا ہے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں صاحبہ اکرام علی مردوان نبی پاک علیہ سلاۃ وسلام جو ارشاد فرماتے نا اسے تحریر کرتے تھے نیز فرمایا میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں یہی بات قرآن مجید میں سورہ نجب میں بھی تو ارشاد فرمائی گئی نا کہ محبوب علیہ و السلام کی زبان سے وہی جاری ہوتا ہے جس کی انہیں وہی کی جاتی ہے کیا خوبصورت آیت ہے ذرا سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ترجمہ کنزل ایمان وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے سبحان اللہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جب تو اعلیٰ حضرت اپنے ایک اور شہر میں کہتے ہیں نا وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام میرے میٹھے اسلامی بھائیوں نبی پاک علیہ سلاۃو السلام سے ایک اور خوبصورت حدیث پاک مروی ہے میرے آقا فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس منہ سے جو نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے۔ کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ کی تو ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں اس اس مبارک شعر کا مطلب کیا بنا میٹھی باتیں تیری دین اجم ایمان عرب نمکی حسن تیرا جانے اجم شانِ عرب می جان اجو شرب نمکی اس ن تا جان اجم شربان اللہ اللہ پیچھے پیٹھے اسلامی بھائیوں جیسا کہ ہم اپنے سلسلے میں عرض کیا کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اپنے کلام کے مکتے میں گویا عطا فرماتے ہیں اب ذرا اس مکتے کو سنیے اور اعلی حضرت کے کلام کی داد دیے بغیر آپ نہیں رہ سکیں گے کیا خوب بات لکھتے ہیں ہشت خلد آئے وہاں قصبے لطافت کو رضا ہشت خلد آئے وہاں قصبے لطافت کو رضا چار دن برسے جہاں ابر بہاران عرب کمال بات کی ہے کچھ الفاظ مشکل ہیں پہلے اس کو بیان کر دیتا ہوں ہشت کہتے ہیں 8 کو فارسی میں ہشت کہتے ہیں 8 کو خلد کہتے ہیں جنت کو کسب سے مراد حصول کسی چیز کے حصول کے لیے لو کہ در کسب حلال حلال رزق کا حصول جو ہے تو کسب کہتے ہیں حصول کو لطافت نزاکت کو عمدگی کو کہا جاتا ہے بر سے یعنی جہاں بارش ہو ابر بہاران یعنی موسم بہار کا بادل اعلی حضرت کہت ہیں کہ عرب شریف کے موسم میں بہار کی اگر چار دن بارش برس جائے نا کیونکہ نبی پاک کے در کی بارش ہے رحمتوں والی بارش ہے تو نبی پاک علیہ السلات اسلام کے صدقے سے اس قدر نزاکت و لطافت پیدا ہو جاتی ہے کہ آٹھوں جنتیں اس لطافت کو اس نزاقت کو لینے کے لیے نبی پاک علیہ السلات والسلام کے دربار میں حاضر ہو جائیں اب یہ بات ہے بڑی نرالی کہ نبی پاک علیہ السلات کے در سے جنت کو بھی نزاکت جنت کو بھی لطافت اور جنت کو بھی خوبصورتی عطا کی جا رہی ہے۔ اسی طرح کی بات تو اعلی حضرت نے ایک اور شعر میں کی نا جنت ہے ان کے جلووں سے جو یاے رنگو بو اے گل میرے گل سے ہے گل کو سوالے گل یعنی نبی پاک کے صدقے سے یہ جنت جو ہے اس کی زیب و زینت ہے۔ قصیدہ معراج میں اعلی حضرت لکھتے ہیں نا کہ نبی پاک جب معراج کی شب آسمانوں پر تشریف لے گئے پیارے آقا کو دولہا بنانے کے جو غسل دیا گیا تو جو نہانے میں پانی بچا تھا نا اس کا کیا ہوا تھا فرماتے ہیں بچا جو تلو کا ان کے دھوون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولہ کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے اچھا ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے یہ آٹھ جنتوں کی بات کیوں کی آٹھوں آٹھ جنتیں نبی پاک کے در پر گویا نزاکت کی لطافت کی خیرات لینے آ جا. یہ آٹھ جنتیں کون سی ہیں یہی تو کمال ہے حضرت کا ایک جملے میں گویا حدیثوں کو روایتوں کو اور بہت سارے مسائل کو ہمیں بتاتے چلے جاتے ہیں یاد رہے آٹھ جنتیں ہیں اور اس کے نام کیا ہیں؟ دار الخلد، دار السلام، دار القرار، جنت عدن جنت الماوا جنت نعیم اور جنت الفردوس اور میرے آکا علی سلاسلام فرماتے ہیں سب سے افضل جنت الفردوس ہے آقا کچھ اس طرح انشاد فرماتے ہیں جب اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں کہ اے رب کریم ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت سے مند بھی فرما اور آقا کے ساتھ ساتھ جنت الفردوس میں ہمیں بھی مقام بلا حساب عطا فرما کیا خوبصورت بات کرتے ہیں لکھتے ہیں حشت آئیں وہاں قصبے لطافت کو رضا چار دن برس جہاں ابرے بہران عرب ہست خلدائے وہاں کس بے لطافت کو رضافت کو رضا Duh. علیہ سنت ایک ایسے سچے عاشق رسول ہیں جو خود تو نبی اسلام پر اپنا سب کچھ قربان کر بیٹھے فنافر رسول کے مرتبے پر فائز مگر آج بھی اپنے کلاموں کے ذریعے عشق رسول کی شمع کو فروزہ کر رہے ہیں دلوں میں گویا رنگ بکھیر رہے ہیں اور مدینہ پاک کی یاد میں تڑپا بھی رہے ہیں اور گویا ایسا لگ رہا ہے کہ کھینچ رہے ہیں اپنے کلاموں کے ذریعے میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو توجہ اور عشق اور محبت کا محبت اور مرکز کیا ہونا چاہیے تمناؤں اور امیدوں کی یو سمجھیے کھیتی کیا ہونی چاہیے یہی خیال یہی بس تصور جمع رہے کہ نبی پاک علیہ اسرات والسلام کا سچا غلام بن جاؤں نبی پاک کا سچا عشق مل جائے اور جلدی جلدی آقا کے قدموں کی بعد اب حاضری مل جائے کیا بات کرتے ہیں حضرت بھی ایک جگہ لکھتے ہیں نا جان و دل ہوش و خرت سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا اس کلام میں بھی ایسا ہی لگتا ہے ہمیں جھنجھوڑا ہے ہمیں یاد دلایا ہے کہ یاد رکھنی ہے تو کس وطن کی کس شہر کی اور کس کے شہر کی رکھنی ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی مدینہ منورہ کا سچا عشق نصیب فرمائے مدری چنل دیکھتے رہیے اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے اور اس کے بارے میں چند مدنی پھول سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گونج گھے ہیں نو رزا سے بوس تھا کیوں نہ ہو کس پھول کی مید حت میں وہ مل ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مید ہت میں وہ مل ہے